بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کے سبق کے اندر ہم نے کچھ اصطلاحات پڑھی تھیں کتاب الب کتاب الب کی کچھ اصطلاحات اس, اس کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں اس سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں ایک چیز آپ نے ایک اور سمجھنا ہے ایک ہوتا ہے قرض اور ایک ہوتا ہے دین اور دین ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے قرض اور دین قرض د... تو میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ جی مجھے پچاس روپے قرض دے دیں سو روپے قرض دے دیں دو روپے روپیہ قرض دے, دے دیں آپ نے مجھے جو ہے وہ پیسے دے دیے یا کوئی چیز میں نے آپ سے قرضے کے طور پر لے لی اور میں نے کہا کہ جی یہ میں آپ کو اس کی وجہ چیز میں آپ کو واپس کر دوں گا تو اسی طرح کی چیز بعد میں واپس کر دینا یہ کہلاتا ہے قرض دین جو چیز انسان کے ذمے پر آ جائے جو چیز انسان کے ذمے پر آ جائے پیسے ہوں تو پیسے کوئی اور چیز تھی تو وہ آپ کے, جو چیز آپ کے ذمے پر آ جائے وہ کہلائے گی دین مثلا میں گیا دکاندار کے پاس میں نے کہا کہ جی مجھے قدوری کی کتاب خریدنی ہے تو دکاندار نے مجھے کتاب دے دی میں نے اس سے پوچھا کہ یہ قدوری کی جو کتاب ہے یہ ہے کتنے کی تم نے کہا جی یہ دو سو روپئے کی ہے دو سو روپئے کی میں نے کتاب لے لی لیکن میں نے پیسے ادا نہیں کیے پیسے ادا نہیں کیے تو یہ جو پیسے میرے ذمے ہیں یہ کہلائے گا دین. یہ کہلائے گا گا دین دین یہ اس کو ہم قرض نہیں کہیں گے اس کو کیا کہیں گے کہیں گے دین کیونکہ یہ میرے ذمے آگے ہیں یہ میرے کسی معاملے کی وجہ سے میرے ذمے آگے تو یہ کہلائے گا دین ٹھیک ہے تو اب ان دونوں کے اندر ہم منطق کی اصطلاح کے اندر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں منطق کے اندر منطق کے اندر ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہوتا ہے کہ اصطلاحات اس کے اندر آپ کتابوں میں بھی دیکھیں گے جب دو چیزوں کا کمپیرزن کر رہے ہوتے ہیں دو چیزوں کا کمپیرزن کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے یہ ہی کہ بھائی ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے عموم و, عموم و خصوص نسبت جو ہے نا ان کے درمیان عمو خصوص مطلق کی نسبت پائی جا رہی ہے کیا مطلب عموم خصوص مطلق کسے کہتے ہیں کہ بھائی ایک چیز عام ہے اور ایک چیز خاص ہے ایک چیز عام ہے اور ایک کیا کہلائے گی کی خاص کہلائے گی میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مثال یہ دیتا ہوں کہ جیسے کہ ایک لفظ ہے سفید سفید اور ایک لفظ ہے سفید بلی ایک ہے سفید ایک ہے سفید بلی ان دونوں کے درمیان نسبت کون سی پائی جا رہی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی ان دونوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت پائی جا رہی ہے عموم و خصوص مطلق کی کیا مطلب کہ جو سفید بلی ہے وہ کم از کم سفید تو ہے ہی ہے ٹھیک ہے نا سفید بلی وہ کم از کم سفید تو ہے ہی ہے ٹھیک ہے لیکن جو ہر سفید ہے ہر سفید بلی نہیں ہوتی سفید کاغذ بھی ہو سکتا ہے کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو سفید ہونا عام ہے وہ بلی کو بھی شامل ہے بلی کے غیر کو بھی شامل ہے تو کہتے ہیں جی یہ سفید ہے سفید بلی سفید کاغذ سفید پتھر تو جی کیا یہ عام ہے سفید ہونا یہ عام ہے چاہے بلی ہو چاہے بلی کا غیر ہو لیکن سفید بلی یہ خاص ہے سفید بلی کا لفظ سفید بلی کے علاوہ کسی اور بلی کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتا کالی بلی کے لیے بھی وہ لفظ استعمال نہیں ہوگا اور ایسی چیز جو بلی نہیں ہے اس کے لیے بھی استعمال نہیں ہوگا سمجھ لیں تو یہ کیا کہلائے گی یہ کہلائے گی کی خاص چیز یہ کہلائے گی کی خاص چیز چلیے میں آسانی کے لیے آپ کو یہ ایک ایک مثال سمجھا رہا ہوں کہ جی اس کے درمیان کیا ایک نسبت پی جا رہی ہے تو یہ اس وجہ سے کہتے ہیں عموم و خصوص مطلق عموم و خصوص مطلق اس کے لیے جو منتقل کتابوں کے اندر حیوان کی مثال دی جاتی ہے حیوان, حیوان انسان کو کہا جاتا ہے حیوان ناطق حیوان ناطق ناطق کا مطلب تو بولنے والا لیکن میں اس کو اس طرح نہیں لیتا میں کہتا ہوں کہ یہ جی, حیوان ناطک کی صرف بولنے والا نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے بلکہ فصیح کلام کرنے والا جانور بولنے والے تو جانور اور بھی ہوتے ہیں تو حوان ناطک فسی کلام کرنے والا جانور بولنے والا تو اب دیکھیں حیوان حیوان تو ایک بڑی کیٹیگری ہے اس کے اندر انسان بھی شامل ہے اور انسان کے علاوہ بھی دوسرے بھی جانور شامل ہیں حیوان کے اندر لیکن حیوانے ناطق وہ صرف اور صرف انسان کے اوپر بولا جائے گا کسی اور کے اوپر نہیں بولا جائے گا تو حیوانے ناطق کیا ہوگا خاص ہوگا اور حیوان کیا ہوگا عام ہوگا کہتے عموم و خصوص مطلق عموم و خصوص مطلق سمجھ رہے ہیں بات کو تو اب سمجھتے ہیں قرضہ اور دین قرضہ اور دین ان دونوں کے درمیان میں نے کہا کہ جی یہ کون سی نسبت ہے عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے ان کے درمیان بھی عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے ہر قرضہ ہر دین نکلائے گا. گا لیکن ہر جو دین ہوگا یہ اس کو ہم قرضہ کہہ سکتے ہیں ہر قرضہ دینا میں نے کہا دین کی تاریخ میں نے کہا کہ جو چیز انسان کے ذمے پر آ جائے جو چیز انسان کے ذمے پر آ جائے میں اگر کسی سو روپے ادھار بھی لیتا ہوں نا تو یہ بھی میرے ذمے کے آ گیا ہے یہ ہے تو قرض ہے لیکن اس تاریخ کے لحاظ سے یہ میرے اوپر دین بھی ہے میرے ذمے پر آ گیا ہے. جو چیز انسان کے ذمے پر آ جائے تو گویا یہ میں نے سو روپیہ کسی سے ادھار لیا تو یہ میرے اوپر قرض بھی ہے اور اس کو میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں یہ میرے اوپر دین بھی ہے یہ میرے اوپر دین بھی ہے دونوں کے لفظ استعمال کے جا سکتے ہیں قرض بھی ہے اور دین بھی ہے لیکن اگر میں کسی سے کوئی کتاب کا کوئی معاملہ کر کے کوئی چیز لے لیتا ہوں تو وہ وہاں پر جو لفظ استعمال کیا جائے گا وہ استعمال کیا جائے گا دین کے لیے اس کو لئے لفظ قرض کا استعمال نہیں کیا جائے گا اگر کوئی معاملہ کر کے لیا گیا ہے کوئی خرید و فروخت کیا ہے, کچھ کیا ہے تو اس صورت میں وہ دین آ جائے گا تو قرضہ اور دین اس کی مثال بال نے یہ ذکر کی ایک آدمی ایک آدمی جا رہا تھا اور ہوا میں اڑتا ہوا ایک کپڑا آیا ہوا میں اڑتا ہوا ایک کپڑا آیا اور وہ او آدمی کی گود میں آ کے گر گیا ٹھیک ہے اب کیا ہوا کپڑا اس کی گود میں آ کے گر گیا اس کپڑے کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی کے اوپر دین بن گیا اس آدمی کے اوپر کیا بن گیا دین بن گیا لیکن وہ کپڑا اس کے اوپر قرض نہیں کہلائے گا وہ کپڑا اس کے اوپر قرض نہیں کہلائے گا جو چیز انسان کے ذمے آ جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے دین ہوتی ہے وہ کپڑا میری گود میں گر گیا اب میرے ذمے ہیں کہ میں اس کو اصل مالک تک پہنچاؤں کیونکہ میرے اوپر دین تو کہلائے گا لیکن یہ میرے اوپر قرض نہیں کہلائے گا کہ میں نے خود لے لیا ہو اس طرح نہیں ہوگا ٹھیک پتہ نہیں آپ کو کچھ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی اس چیز کے اوپر کیونکہ اگر نہیں سمجھ آئی میں دوبارہ سمجھاؤں گا کیونکہ یہ سمجھنا بڑی ضروری چیز ہے قرض اور دین کے اندر فرق کو فرق سمجھنا ہے آپ کو یہ اس کی مثال انہوں نے لکھی ہے مہیشی حضرات نے جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ جی بندہ جا رہا تھا اڑتا ہوا ایک آگے اور خاص طور پہ کنز الد کا جو فکا کی کتاب ہے اس کے اندر یہ مثال دی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا ہاں ہر دین ہر دین قرضہ نہیں ہے ہر دین کو ہم قرضہ نہیں کہہ سکتے جیسے یہ دین ہو گیا کپڑا اڑتا ہوا آ کے میری گود میں گر گیا تو یہ میرے اوپر دین ہو گیا ہے میرے ذمے آ گیا ہے لٹانا ٹھیک ہے تو ہر دین قرضہ نہیں ہے لیکن ہر قرضے کو ہم دین کہہ سکتے ہیں ہر قرضے کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں دین کہہ سکتے ہیں یہ کہتے ہیں عموم و خصوص مطلق کی مثال ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں یہ تو یہ بات یہاں تک گئی ہے ایک اور آپ نے سمجھنا ہے ہم نے پچھلے سال پڑھے تھے کہ جی باں کن کن مانا کے لیے آتی ہے فلاں معنی کے لیے فلاں کے لیے مختلف اور ادھر بھی شاید میں نے بات کی تھی کہ جو با ہوتی ہے یہ داخل ہوتی ہے سمن پر داخل ہوتی ہے با کس پر داخل ہوتی ہے سمن کے اوپر سمن میں کل آپ کو بتا چکا ہوں با داخل ہوتی کس کے اوپر سمن کے اوپر میں کہتا ہوں اشترعی تو میں نے یہ دس کے بدلے خریدی اشترحی تو اشترے ہی تو اشترے تو حاضر کتاب یہ کتاب میں نے خریدی ہے کس کے بدلے بل اشا سے دس کے بدلے تو بات جس پر داخل ہوگی وہ کیا کہلائے گی وہ سمن کہ اس چیز کا بات داخل ہو جائے تو وہ سمن کہلائے گا جس کے اوپر داخل ہوگا تو بات کس پہ داخل ہوگی سمن پر داخل ہوگی اب دیکھیں گے ان مثالیں آئیں گی جتنے بھی آئیں گی میں ان وہاں پہ آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ دیکھیں با داخل ہو رہی ہے تو سمن کیا ہوگا اور مبی کیا ہوگا دیکھیں نا مبی اور سمن کر میں نے بتا دیا تھا مبی اور سمن تو با داخل ہوتی ہے سمن کی اوپر تو اتنی یہ بات بھی ہوگی آگے چلتے ہیں اب ہم نے کل کہا تھا کتاب الب کہا انہوں نے جمع کا سیگا لائے جمع کا سیگا لائے تو میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ بیو اصل میں کیا مستر ہے بیو مستر ہے تو مستر ہے تو یہ مانا مبی مبی کے کیونکہ جو چیزیں ہیں وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں اس اعتبار سے یہ جمع لے آئے ایک میں نے یہ بات بتائی تھی یا یہ اس وجہ سے جمع کا سیگا لے آئے کہ بیگ کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں اس وجہ سے یہ کتاب البیو انہوں نے کہہ دیا کتاب البیو بے کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں بھئی کون کون سی قسمیں ہوتی ہیں وہ ذرا سمجھتے ہیں میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھوں گا اور بھی قسمیں ہوں گی لیکن میں صرف چند دیکھ رکھ رہا ہوں پھر آہستہ آہستہ وہ انشاءاللہ شاء کھلتی جائیں گی ایک قسم ہوتی ہے بے کی جس کو ہم کہتے ہیں بے الادنے بے اور بت دے میرے میں ساتھ ساتھ کچھ لکھنا بھی پڑے گا آپ لوگوں کے لیے اگر آپ لوگ لکھ سکیں تو کوئی ساتھ وہ کر دیں تو اردو کے اندر جو ہے نا وہ الفاظ آتے جائیں ایک منٹ میں پھر کرتا ہوں تاکہ ساتھ ساتھ جو نا یہ آگیا جی بے اور بت دین دیکھیں با با جو ہوگی نا با جس پہ داخل ہے وہ کیا کہ لائے گا وہ اس کا اصل میں سمن ہوگا با کس پہ داخل ہوتی ہے با سمن پر داخل ہوتی ہے سمن بے اولا مثال آپ کو بتاتا ہوں اسی کا نام بیع مطلق بھی ہے اس بیع کو کہتے ہیں بیع مطلق میم او لام اور اف بیع مطلق بیع اولا بد میں مارکیٹ میں گیا دکان پہ گیا میں نے کہا بجی جی کدوری دے دیں انہوں نے مجھے کتا, کتاب دے دی کتاب کیا ہے? ہے. کتاب کیا ہے ہے عین میں نے لے لی میرے ذمے کیا آ گیا میرے ذمے دین آ گیا نا دہن میں نے بتایا نا میرے ذمے جو چیز آ گئی میرے ذمے دین آ گیا کتنے آگے دو سو روپئے تو وہ دو سو روپئے میرے لیے میرے ذمے آگے وہ دین کہلائیں گے تو چیز چیز دے دی اور چیز کے بدلے میں ین دیا ہے بدلے میں جو چیز آ سمن جو میرے ذمہ آ یہ بے مطلق ہے اور عمومی طور پہ بے مطلق کا کیا مطلب ہے عمومی جو ہماری جو ویو ہوتی ہیں وہ یہی چل رہی ہوتی ہیں ہماری جو ہم خریدو کرتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا مارکیٹ جاتے ہیں آپ نے پیسے آپ نے کہا مجھے یہ چیز دے دیں یہ دے دیں یہ چیز دے دیں انہوں نے دے دی آپ کے ذمہ کیا آ ہے اس کا سمن آ ہے کہ بھائی کا سمن دو آپ نے چیز خریدی ہے اس کو کہتے ہیں بے الا یہ پہلی قسم ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بے مطلق ہوگی بات نمبر دو نمبر دو بے دئی نے بل آئی نے بیادئی بل آئی نے بل الٹ ہوگی پہلے کا الٹ ہو گیا بے ادی نے پہلی بے کا کیا ہوگا الٹ ہوگا جس کو ہم نے کہا تھا بے متلغق اس کا الٹ آ, آ گیا بے اس کا بھی ایک نام ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے بے سلم بے سلم آپ سنتے رہتے ہوں گے الفاظ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں آج کل خاص طور پہ جو اسلامک بینکاری کے حوالے سے وہ بھی ایک بڑی چلتی رہتی ہے بے سلم پنجاب حکومت نے بھی شروع کیا تھا بے سلم کے حوالے سے کاشتکاروں کے ساتھ شروع کرنے کے لیے اسلامی بینکوں کے ساتھ مل کے تو بہ سلم ہاں سلم سین لام ادین بلآ سلم یہ بل سلم کیا چیز ہوتی ہے میں جاتا ہوں ایک کاشتکار کے پاس کاشتکار کے پاس گیا اس نے گندم لگائی ہوئی ہے میں کہتا ہوں جی مجھے سو من گندم چاہیے سو من گندم چاہیے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو سو من گندم دے دوں گا میں نے ابھی گندم لگائی ہوئی ہے لیکن ابھی کٹائی نہیں کی ہے ابھی کٹائی نہیں ہوئی ہے گندم لگی ہوئی ہے یہ کٹائی ہوگی دو مہینے بعد تک ہاں ہو جائے گی کٹائی ہو جائے گی تو دو مہینے بعد جب کٹائی ہو جائے گی تو میں آپ کو سو من گندم دے دوں گا لیکن آپ کیا کریں مجھے پیسے دے دیں ابھی سے پیسے پہلے دے دیں مجھے مجھے آپ ایسا کریں کہ جی ایک لاکھ روپیہ دے دیں ایک لاکھ روپیہ جو اس کی ایسا نہیں سو من کی ایک لاکھ روپیہ میں کہہ رہا ہوں تو ایک لاکھ روپیہ مجھے دے دیں میں آپ کو ایک مہینے دو مہینے بعد آپ کو گندم دے دوں گا تو پیسے پہلے لے لیے پیسے پہلے لے لیے اور ہاں جو چیز ادا کرنی ہے وہ بعد میں ہوگی ٹھیک ہے نا کس پہ داخل ہوتی ہے سمن پہ داخل ہوتی ہے با کس پہ داخل ہوتی ہے سمن پہ داخل ہوتی ہے تو بات سمن پہ داخل ہوگی تو یہ کیا آ جائے گی بے ادین بلآ بے ادین بلآم کیا آئی ہے وہ گندم زمے آ گئی ہے گندم تو وہ کیا ہے وہ دین ہے اور آئین کیا ہے اس کے اندر بل آئین ہے پیسے ابھی دے ہے میں نے سمن سمن میں نے ابھی ادا کر دی ہے لیکن ذمے وہ گندم جو ہے تو یہ بے ادین بلآ تو کہتے ہیں بےسلم کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے اور یہ عمومی طور پر کاشکار کرتے ہیں پہلی بات ہے ان کے پیسہ نہیں ہوتا وہ اس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ پیسے پہلے دے دیں ہم آپ کو دو مہینے بعد تین مہینے بعد چار مہینے بعد جو ہوگا ٹھیک ہے بلائی نے دو بے ہو گئی نمبر تین تو یعنی پیسے پہلے چیز بعد میں پہلی بے مطلق میں کیا تھا چیز پہلے پیسے بعد میں یہاں پہ پیسے پہلے اور چیز بعد میں ملے گی تو یہ یا بے ادنے بل آئی نے اور با پہ داخل ہو رہی ہے سم پہ داخل ہو رہی ہے نمبر تین بیع الا بل آئی نے اسی چیز کی آ جائے گی بیع الا بل آئی نے بل آئی نے جی چیز کے بدلے چیز لینا یعنی این کے بدلے میں این اس کا ایک نام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بے مقاضہ بے مقاضہ میں لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو بے مقزہ آپ ایک لفظ سنتے رہتے ہوں گے انگریزی کے اندر ٹریڈ بارٹر ٹریڈ بی اے آر ٹی آر بارٹر ٹریڈ دنیا کے اندر بارٹر ٹریڈ اصل میں سب سے پہلے جو شروع ہوئی تھی وہ بارٹر ٹریڈ چیزوں کے بدلے چیز لوگ وہ کرتے تھے میرے پاس گندم ہوتی تھی میں گیا میں نے بھی چاول چاہیے تو میں گندم دے کے چاول خرید لیے چیز دی چیز لے لی سمند وغیرہ پیسے پیسے وغیرہ عمومی طور پہ استعمال نہیں ہوتے تھے دیرم دینار وغیرہ یہ چیزیں تو بہت بات کی باتیں ہیں کسی کے پاس چمڑا ہوتا تھا تو چمڑا دے دیا اور لے لیا جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے کے کے اندر یوسف علیہ, السلام, یوسف علیہ کے بھائی کیا چیز لے کے مفسرین کہتے ہیں کہ جی چمڑا چمڑا لے کر آئے تھے کہ جی چمڑا دیا اور اس کے بدلے کی اندر انہوں نے کہا کہ ہمیں گلا چاہیے تو چیز دے کر چیز لینا یہ کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے باٹر ٹریڈ بے مقاحضہ بھی کہتے ہیں اس کو اور یہ کہلاتی ہے جی سامان کے بدلے سامان یعنی سامان کے بدلے سے بہ مقاضہ یا بے آئینے بل آئینے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ دی چیز دی اور چیز لے لی گندم دیے چاول لے لیے کوئی اور چیز دی عملی طور پہ آج کل بھی لوگ ہو رہا تھا وہ کہتے ہیں پرانا اے سی دیں نیا اے سی لے لیں ٹھیک دی ہے پرانے گھر کے چیزیں دے کر نئی چیزیں لے لیں گھر کے باہر بڑے لوگ آتے ہیں جی وہ آواز لگاتے ہیں جی کہ جی فلاں پرانی چیزیں دے دیں فلاں دے دیں یہ لے کے آپ ان سے چیزیں مختلف چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتی ہے بے اولا بلا ٹھیک ہے جی تو یہ ایک وہ چل گئی ہے نمبر چار نمبر چار ایک منٹ اب ہم آتے ہیں اگلی چیز کی طرف وہ کیا ہے ایک اور بے ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے بے سرف بے سرف سونا چاندی کی جو ہو رہی ہوتی ہے سونا دے کے سونا لے لینا سونا دے کے چاندی لے لینا چاندی دے کے سونا لے لے لینا چاندی دے کے چاندی لے لینا یعنی جہاں پہ چاندی اور سونا آ رہے ہو نا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ کہلاتی ہے بہ صرف سوت اور فا ہاں بہ سرف سونے اور چاندی کی جو بہ چل رہی ہوتی ہے نا سونے کو چاندی کے بدلے میں خریدنا یا سونے کو سونے کے بدلے میں خریدنا یہ کہلاتی ہے بیس سا ایک قسم یہ ہے تو یہ میں نے آپ کے سامنے چند قسمیں رکھتی ہیں اس بیگ کی پھر بے کی اور بھی قسمیں ہو سکتی ہیں مثلاً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے بالخیار مثلا میں اپنے پاس ایک اتھارٹی رکھتا ہوں کہ میں نے یہ چیز لے لی ہے لیکن مجھے تین دن تک کا اختیار ہے جیسے ہم عام طور پر بازاروں میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے اگر آپ نے ایکسچینج کرنی ہوگی تو تین دن تک آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں یا آپ واپس کر سکتے ہیں اس کے بعد نہیں کر سکتے تو یہ بھی ایک بیگ کے اندر صورتحال ہوتی ہے یا بے بغیر کسی شرک کی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا بے ہوتی ہے اس شرط کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جی مجھے دکاندار کہتا ہے جی میں صرف اور صرف پندرہ روپے منافع لے رہا ہوں آپ سے بیس روپے منافع لے رہا ہوں میری اپنی خرید مجھے اپنی یہ سو روپے کی پڑی ہے اور میں آپ کو ایک سو دس روپے کی دے رہا ہوں اس کو مرابحہ کہتے ہیں بے مرابحہ یہ بھی آج کل بڑا چل رہا ہے بینکوں کے اندر بہ مرابہ خیار اختیار ہوتا ہے آدمی کو چیز رکھنے کا یا واپس کرنے کا آپ کہتے ہیں نا جی دس کپڑے آپ گھر اٹھا کے لے آئے اور آپ کہتے ہیں جی ان میں سے میں ایک دو رکھ لوں گا بس دو جوڑے رکھوں گا دو جوڑے سلیکٹ کر لوں گا تو اختیار آپ رکھتے ہیں اپنے پاس ٹھیک ہے اس کے علاوہ اور بھی کس میں ہوتی ہیں وہ انشاء ہم پڑھیں گے آگے جا کر کے وزیر کیا ہوتا ہے بے تولیہ ہوتی ہے بے مرابہ ہوتی ہے وہ مختلف چیزیں لیکن یہ ابھی سے ایک سٹارٹنگ کے اندر اتنی سی چیز آپ نے سمجھ نہیں ہے تو یہ جو تھی ایک وہ تھی اب کل سے ہم باقاعدہ اس کو شروع کر دیں گے کل سے ہم انشاءاللہ شروع کر دیں گے اس کو تو گویا آج ہم نے یوں پڑھ لیا کہ اعتبار مبی کے با اعتبار مبی کے بے کی چار کے چیز بیگ چار کے پر ہے اعتبار مبی کے وہ پھر اس میں سے ساری چیزیں جو ہیں یہ آ رہی ہیں تو یہ ہم نے پڑھ لینے اور جو بہ ہے اس صورت کے اندر اور قرضے اور دین کی میں نے آپ کو فرق بتا دیا کرز اور دین ٹھیک ہے ہر دین قرض نہیں ہے ہر دین قرض نہیں ہے لیکن ہر قرض کو ہم دین کہہ سکتے ہیں تو خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان میں تو یہ ایک وہ ہے